الحمد رب والسلام علی سید اما بعد فاعوذ من بسم اللہ وسلام اب المسلیم صورت الشعراء کی تقریباً اٹھارہ آیات کی تفصیل مکمل ہو ہے اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ کا جو واقعہ ہوا تھا جو تبلیغ آپ نے فرمائی تھی اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس کا پورا پس منظر میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ موسا علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اب فرعون سے آپ لوگوں کا مکالمہ ہو رہا تھا تو پچھلی آیت میں یہ تھا کہ فرعون نے احسان دلا یاد دلانے کی کوشش کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کیا آپ ہمارے میں نے ہم نے آپ کو بچپن میں پالا تھا اور آپ نے ہمارے پاس عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا تھا جسے میں نے بتایا تھا آپ کو تقریباً تیس برس پھر آگی فراؤن نے کہا کہ وہ فعالتا فعال تقلتی فعالتا اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا یعنی وہ کام بھی یاد کرو جو تم ایک کام کر چکے ہو اور وہ وہی ہے قبتی کو قتل کرنا اس نے یاد دلایا کہ تم نے آپ نے یہ کام بھی کیا ہے وہ من القافرین اور تم ناشکر لوگوں میں سے ہو کفر کا لفظ جو ہے دو معنی میں آتا ہے ایک انکار کرنے کے معنی میں اور ایک ناشکری کے معنی میں تو گویا کے فراہون نے یہ احسان یاد دلائے کہ ہم نے تمہیں بچپن میں پالا بڑا کیا اور تم نے عمر کا ایک خاص حصہ یہاں پہ گزارا اور پھر تم نے یہ کام کیا کہ ہماری خوبی شخص کو ہلاک کر کے چلے گئے اور اب ہمارے پاس دوبارہ آئے ہو اور ایک نئے مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے تو کیا یہ پن نہیں ہے اعلیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فعال تو میں نے وہ کام کیا اس وقت وہ انم انین کہ جب مجھے رہ کی خبر نہیں تھی مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کبتی کو جو مارا تھا اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فالتو ازم و انم کہ میں نے وہ جو کام کیبتی کو مارا وہ اس وقت میں نے مارا جب مجھے رہ کے بارے میں یعنی مکمل معاملے کے بارے میں احساس نہیں تھا میں نے ہلکے سے مارا تھا مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا یہ گویا کہ آپ نے اور بیان کیا کہ اصل میں میں نے ہلاک نہیں کیا ہے غیر ارادی طور پر مجھ سے یہ سرزد ہوا یعنی ارادہ تو مارنے کا تھا کہ مکہ مارنے کا لیکن قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا وہ غیر ارادی طور پر ہو گیا نہ چاہتے ہوئے ہو گیا ففر تو مین کم تو بس میں یہاں سے چلا گیا تمہارے پاس یہاں سے نکل گیا لمحہ خف بس اب اس کے کہ جب میں تم سے ڈرا کہ جب مجھے خوف محسوس ہو تو میں تمہارے پاس سے چلا گیا تھا حُكْمًا لی مِنَ الْمُرْسَلِينَ تو میرے رب نے مجھے ایک حکم عطا فرمایا اس حکم سے مراد نبوت ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا وجا علانی مل اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا کہ میں اس کا پیغام تم تک پہنچاؤں گا وتیل کا نعمت علیہ ان ابتا بنی اسرا اور یہ جو نعمت جس کا تو احسان جتا رہا ہے مجھ پر یہ جو یہ اس بات کے بدلے میں ہے کہ ابتا بنی اسرائیلہ کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے گویا کے علیہ السلام کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تیرے جو تم جی نعمت مجھے یاد دلا رہے ہو یہ احسان جو یاد دلا رہے ہو اس میں اصل میں بنی اسرائیل کے غلام ہونے کی وجہ پوشیدہ ہے تم ویسے تو مجھے نہیں محل میں لے کر آتے کبھی بھی نہ رکھتے اصل میں بنی اسرائیل کو غلام بنایا پھر تمہیں خواب نظر آیا پھر تم نے اپنے خواب کی وجہ سے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا تو میری ماں مجبور ہوئی کہ مجھے دریا میں ڈالا تو دریا میں ڈالا پھر میں تمہارے محل تک آیا تو تم نے مجھے اٹھایا نہ تم بنی اسرائیل کو غلام بناتے نہ میری ماں مجھے دریا میں ڈالتی نہ میں تمہارے پاس آتا نہ تمہاری یہ نعمتیں حاصل کرتا تو بتاؤ کہ تمہاری نعمتوں کا کیا احسان یہ تو تم نے خود مطلب یہ کہ اس کام کے اوپر لوگوں کو مجبور کیا میری ماں کو مجبور کیا میں تم تک پہنچا اگر تم سب نہ کرتے تو میں اپنے گھر میں پروش پارا ہوتا تو اس میں تمہارا اپنا کوئی بھی کمال نہیں ایسا نہیں ہے کہ تم نے کسی ماد اللہ بچے کو لے کے پالا ہو اور پھر اس کی خدمت کی ہو تو الگ مسئلہ ہے یہ تو اصل میں تمہارے اپنے قصوروں کا ایک نتیجہ تھا کہ تمہیں میری خدمت کرنی ہی پڑی تو جب یہ بنی اس نے دیکھا فرعون نے کہ یہ احسان کا تو میرا چکر چلا نہیں موص اللہ السلام نے اس کو اچھے انداز سے منع کر دیا تو اب اس نے فوراً بات کو پلٹا اعلی فراؤن تو کہا فرعون نے وما رب المین کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ کیا ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو وہ کیا ہے اعلیٰ رب ام آبادی وما بینا مصلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان تمام کا رب ہے ان کو پالنے والا ہے ان کن تم مقنین اگر تمہیں یقین ہو تو مقنین ایقان سے نکلا ہے ایقان یقین کرنا اور یہ ایقان کان کا رض وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان کچھ دلائل دیکھ کر ان سے استدلال کرتے ہوئے دلیل پکڑتے ہوئے کسی چیز کا یقین حاصل کرے تو یہ گویا کہ السلام کے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی آسمانوں زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ان سب کا رب ہے اگر تم دلیل پکڑتے ہوئے یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو تو ذرا دیکھ لو پوری کائنات کو آسمانوں کو دیکھو زمینوں کو دیکھو ان کے درمیان میں جس چیزیں ہیں ان کو دیکھو ایک ایک چیز تمہیں بتائے گی کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس کائنات میں تصرف فرما رہی ہے کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے تو اگر تم اس طرح دلائل کو دیکھ کر یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو تو جان جاؤ گے کہ میرا رب آسمانوں زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کو پالنے والا ہے قولا اس نے کہا لمن ہیو ان تمام لوگوں کو جو اس کے از گرد تھے اللہ تستمعون کیا, کیا تم غور سے سنتے نہیں ہو مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اپنے درباریوں کو اس لیے مخاطب کیا کہ ان کے نزدیک جو تھے آسمان و زمین یہ قدیم تھے حادث نہیں تھے قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو کبھی بھی اس پر نہ ہونا تاری نہ ہوا ہو ہمیشہ سے ہو اس کے مقابلے میں حادث آتا ہے حادث اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھی بعد میں پیدا ہوئی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا پھر وجود میں آیا جو نہیں تھا پھر وجود میں آیا اسے اس حادث کہتے ہیں اور جس کا وجود ہمیشہ سے ہو نہ ہونا اس کے ساتھ کبھی وابستہ ہوا ہی نہیں تھا وہ قدیم ہوتا ہے تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آسمان و زمین قدیم ہیں ہمیشہ سے ہیں جب ہمیشہ سے ہیں تو پھر یقینی سی بات ہے جو علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب آسمان اور زمینوں کا پالنے والا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا تو گویا کو یہ کہہ رہا تھا کہ غور سے سنو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو آسمان و زمین قدیم جب کہ کے عقیدے کے مطابق اصل میں قدیم اللہ کی ذات ہے اور اس نے آسمان و زمینوں کا پیدا کیا اس اعتبار سے آسمان و زمین ہو گئے حادث تو یہ اس نے تفکر دلانے کے لیے ذرا غور کرو اس پوائنٹ کے اوپر کہ یہ موسا کیا دعویٰ, دعویٰ کر رہا ہے تاکہ ہم اس کے بعد میں رد کریں اب السلام نے جب یہ بات اس کی سنی تو پھر ایک اور آپ نے دلیل بیان فرمائی قلا قول رب و رب و مسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے سے جو تم سے پہلے آبا اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے اولا بولا فرون نے کہا ان رسولہ کو ملزی ارسلہ مجنون ماد اللہ کہ بے شک تمہارے یہ رسول وہ جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ لمجنون ضرور پاگل ہے عقل نہیں رکھتے ہیں تو ماد اللہ اس نے درباریوں سے کہا ہے جو رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ ماد اللہ عقل میں رکھتا ہے مجنون ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ایک سامنے والا آدمی دلائل سے قائل ہونا شروع ہو جائے اور آخر اس کو راہ فرار نظر نہ آئے تو پھر اسی قسم کے پینترے اختیار کیے جاتے ہیں کہ سامنے والے کو پاگل بے وقوف مجنون کہہ دو اور اپنے جو اطراف میں خوشاندہ قسم کے لوگ ہیں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کریں لہذا اس نے جب یہ دیکھا کہ دلائل سے تو موسیقام قائل نہیں ہو رہے اور بڑے قوی دلائل دے رہے تو اس نے پھر آپ کو ماد اللہ مجنون کہا اس پر پھر مصلح نے ارشاد فرمایا قالا مصّّہ السلام نے فرمایا اور رب المشرقی والمغربی وما بائی نہما ان کو تم تاخن کہ وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا پالنے والا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو تو یہ بڑی نفیس دلیل تھی کہ یہ بتاؤ کہ تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم پال رہو مشرق و مغرب کو اگر تم کہتے ہو ہاں تو دلیل فراہم کرو دیکھنے سی بات ہے کہ فرعون تو پوری کائنات کو نہیں پال رہا تھا تو یقیناً سی بات ہے کہ اتنا تو ضرور ہے اس کو سبھی مانتے تھے کہ کوئی پالنے والا تو ہے تو جب فرعون اس کا انکار کرے گا تو لازم بات ہے ایک اور ذات کو ماننا پڑے گا کہ اس کے علاوہ پھر کوئی اور ذات ان کو پال رہی ہے اور وہ کون ہے وہ یہی اللہ تبارک بطالہ ہے تو یہ ایک اور قوی دلیل تھی جس نے فرعون کو ساکت کر دیا اب جب یہ اس طرح ہوتا ہے تو جس طاقت والے ہوتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ دلائل سے تو ہار گئے تو پھر وہ اپنی طاقت کا زور دکھانا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سامنے والے شخص کے حق پر ہونے کے باوجود اس کو دباتے ہیں اپنی طاقت سے تاکہ یہ حق پر ہونے کے باوجود ہمارے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہ کر سکے اعلیٰ اس نے کہا لا نتخہ غیری کہ اگر بے شک اگر بنایا آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا کا من مسجونین تو ضرور ضرور میں آپ کو مسجونین میں سے کر دوں گا قیدیوں میں سے کر دوں گا قید کر دوں گا اور یہ مفستری نے لکھا ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے ہوئے تھے زمین کے اندر ان کے اندر آدمی کو ڈال دی کرتا تھا جس میں بالکل کوئی اجالا نہیں اور اوپر سے بند کر دیا کرتا تھا تو آدمی اکیلے گڑھے میں بالکل اندھیرا گھوپ ہوتا تھا اور اس میں سسک سِسک کر وہ مر کرتا تھا تو یہ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو خدا مانا تو میں تمہیں پھر ایسے قید خانے میں ڈال دوں گا تو ہدایت قبول نہیں کرنی دلائل کا جواب اس کے پاس نہیں اس قسم کی دھمکیوں پر اتر آیا کالا آپ نے شاید فرمایا کہ او لو کا بشائی ام مبین کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے کر آؤں روشن دلیل لے کر آؤں یعنی اس کے باوجود بھی ہمیں ایسا کرو گے تو سے کوئی روشن دلیل مانگو ہماری رسالت کے اوپر ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اولا تو اس نے کہا فی بھی انکن تمن صادقین اچھا تو پھر آپ اس کو پیش کریں لے آئیں اس روشن دلیل کو اگر آپ سچوں میں سے ہیں یعنی کوئی معجزہ دکھا دیں محسوس علیہ السلام کا مقصود بھی معجزہ دکھانا تھا تو آپ نے دو معجزے دکھائے ایک تو وہی اپنی آسائیں مبارکہ پھینکی تو ایک دم بڑا سا اجدہا بن گیا اور اتنا بڑا اس نے منہ کھول لیا کہ فرعون گھبرا گیا ڈر گیا پھر مصلح نے دوبارہ ہاتھ رکھا تو پھر وہ عصا بن گیا دوسرا یدبا کا تھا یہ ان ہاتھ تو کہتے ہیں بائی دام سفید مصع السلام اس طرح بغل میں ہاتھ رکھتے تھے نکالتے تھے تو ایسا روشن ہو جاتا تھا کہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا پھر دوبارہ ہاتھ میں رکھتے تو نارمل حالت میں ہو جاتا تھا تو یہ دونوں کے معجزے آپ نے دکھائے اور ان کو اللہ نے بیان فرمایا جب اس نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اچھا وہ مور سے پیش کریں فلقا افاہ تو مصع السلام نے اپنا اقرع مبارکہ زمین پر ڈال دیا فعض فبان مبین تو اسی وقت وہ ایک بڑا سا واضح اجدا بن گیا وہ نظرآدا ہو اور کھینچا آپ نے اپنے ہاتھ کو یعنی بغل میں رکھ کر باہر نکالا فاعضہ ہی با ناظرین تو جب بھی وہ دیکھنے والوں کی نظر میں روشن ہو گیا سفید ہو گیا جگمگانے لگا اب جب فرور نے دیکھا کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں تو اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا تو ایک اور پھر اس نے حیرا اختیار کیا تاکہ یہ صنع مص السلام کے معجزات کو دیکھ کر یہ سب لوگ متاثر ہو جائیں اور ان کی طرف مائل ہو جائیں تو فوراً بولا قال للملئ حوله کہا فرعون نے ان اپنے گروہ سے جو اس کے گرد جمع تھا ان هذا لصاحر عليم کہ بے شک یہ ایک سمجھدار جاننے والا جادوگر ہے۔ يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون یہ ارادہ کرتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے فماذا تأمرون تو تب اب کیا مشورہ ہے تو یہ بڑی چلاکی ہوتی ہے کہ کسی حق بات بیان کرنے والے سے متنفر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے متمئین ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف اور ڈر دے دیا جائے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ تعاون کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا اس سے تعاون کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا روس نے بڑی چلاکی سے یہ نفسیاتی حملہ کیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ اگر یہ دیکھو یہ اس نے جو دکھایا ہے یہ جادو ہے اور یہ بہت جاننے والا جادو ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے تو لازم بات ہے کہ اب دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا اور خوف پیدا ہوگا تو کی اتباہ نہیں کریں گے اب آخر میں کہا کہ اچھے تم کیا مشورہ دیتے ہو قال انہوں نے کہا اور جہ انہیں اور ان کے بھائیوں کو بھائی کو روک لو ان دونوں کو و معاذ فلم انہیں حاشرین اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو انہیں تمام شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو لوگوں کو جمع کریں ان کو ندا کریں کہ بھائی آ جاؤ فلاں میدان کے اندر یہ اتو کا بک السہ حارن علیم کہ وہ آپ کے پاس لے آئیں ہر بڑے جاننے والے جادوگر کو یہ جائیں لوگوں کو بھی جمع کریں اور ہر بڑے شہر سے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو جمع کر کے یہاں پر لے آئے اور مصلی السلام کے مقابلے میں ٹہرانے تو نے سوچا کہ السلام ماد اللہ کوئی جادوگر ہے یہ جادو دکھا رہے ہیں تو ہم بھی جادوگروں کو لے کر آتے ہیں ان کے اوپر سے وہ غالب ہو جائیں گے فوجم اسمیکت یوم معلوم تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقررہ دن کے وعدے پر یعنی علیہ السلام سے باقاعدہ یہ بات ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا مقابلہ جادوگر کریں گے ٹھیک ہے وہ بھی تیار ہو گئے اور ایک پھر وقت اور جگہ مقرر کر دی گئی کہ فلا میدان میں یہ مقابلہ ہوگا اور لوگوں کو ندا کر دی گئی اور اس زمانے میں اب بھی ایسے ہوتا ہے کہ ندا کر دی جائے تو لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اس زمانے میں تو خاص طور پر بڑا شوق و ذوق تھا تماشوں کے دیکھنے کا تو بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے وکیل ناسی مشتمع اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہو گئے یعنی تم سب آگئے اور شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں کہ اگر یہ غالب آئیں تو گویا کے لوگوں کو جمع کیا اور پھر یہ آپس میں کہا گیا کہ یقیناً یہ جادوگری جیتیں گے تو پھر ہم انہیں کی پیروی کریں گے فلما جا اصرات پھر جب آ گئے جادوگر اولو تو انہوں نے کہا فراؤ نہ سے سارے جادو جادوگر آ گئے اور فراؤن سے کہا انکن اِنْ <الْعَالِبِينَ> کیا ہمیں کچھ مزدوری اجرت ملے گی اگر ہم غالب آ گئے تو قالا فرعون نے کہا نام ہاں <الْمُقرَّبِينَ> اس وقت تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے تم میرے قریب رہو گے میں تمہیں انعام دوں گا دربار میں رکھوں گا اور مفسرین فرماتے کے وعدہ کیا گیا کہ سب سے پہلے تم لوگوں کی حاضری ہوا کرے گی تمہارے مطالبات وغیرہ سنے جائیں گے پورے کیے جائیں گے تو وہ سب تیار ہو گئے اب آمنے سامنے آ گئے کال لہم علیہ موسیٰ، موسیٰ السلام نے ان سے فرمایا مطلب انہوں نے پہلے جمع ہوئے پھر کہا کہ آپ پہلے جادو دکھائیں گے یا ہم کرتے ہیں مصع علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا قال لحم موسا کہا ان کے لیے موس علیہ السلام نے القو ما انتم ملقون کہ ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو اس کو تم ڈالو القبا لحم و قالو بے عزتی تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں اسائیں ڈال دی اور بولے کہ فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب ہونے والے ہیں ہم ضرور ان پر غالب آ جائیں گے تو اب جب انہوں نے اسائیں ڈالی اپنی رسیاں پھینکیں تو وہ سانپ بن کے دم چلنے لگے اور پورا مجمع دہشت زدہ ہو گیا سینکڑوں کی تعداد میں سانپ تو جب علیہ السلام کی طرف بڑھے اس وقت ادھر تو نہیں ہے لیکن دوسرے مقام پہ ہے کہ موس علیہ السلام نے دل میں ان کو دیکھ کے خوف کا محسوس کیا تو اللہ کی طرف سے تسلی آئی کیا آپ بالکل نہ گھبرائیے اپنے حصہ مبارکہ ڈال دیجیے یہاں بہرحال اس کا تذکرہ نہیں ہے علقام آفا ہوں تو ڈال دیا مصر السلام نے اپنے آسا کو فاہضہ یا تلقفا یا جب ہی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا تو گیا کہ اصل صاف نہیں تھے بلکہ شوبازی تھی اور مصر السلام کا جو اجدا تھا ان سب کو نگل گیا واقع جاری ہے اگلے پروگرام میں بیان ہوگا باخوانہ الحمد للہ رب العالم